صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر امام الطبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں ایک روایت نقل کی ہے اور اسی طرح سے امام البزار نے بھی اس کو روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا معلم القیر لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے والا یستغفر صغفر الحو کلو اس کے لیے تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں حت تل فِي الْبَحْرِ یہاں تک کہ سمندر اور دریا میں موجود مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اس حدیث کو شیخ الدبانی نے سیر جامع صغیر میں صحیح کہا ہے اور اس حدیث سے لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے والے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک انسان عالم اس لیے کہ لوگوں کو بھلی باتیں سکھانے والا انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے ایک انسان ایک باپ اپنی اولاد کو سکھائے ایک شوہر اپنی بیوی کو سکھائے ایک بھائی اپنے بھائی کو سکھائے تو وہ اس فضیلت کا حامل ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے تمام چیزیں مغفرت کی دعا کریں یہاں تک کہ سمندر میں دریا میں پانی میں موجود مچھلیاں بھی اس کے لیے اللہ سے ضفار کریں لہذا ایک بہت ہی عمدہ چیز جس کا اپنی زندگی میں داخل کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ علم کو ہم اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ جہاں بھی ہم کو موقع ملے خاص طور سے گھر میں اور اپنے تعلق رکھنے والوں میں علم کی باتیں جس سے ان کا ایمان تازہ ہو جس سے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کا نفاذ ہو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اللہ کے دین پر وہ چلنے والے بنے قول و عمل کے اعتبار سے ان کی صلاح ہو ان کا دل اللہ کی طرف راغب ہو آخرت کی فکر پیدا ہو ایسی جتنی باتیں ہیں اس کا اہتمام ایک انسان کو کرنا چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اطحیات سکھائے یا کوئی آیت کی تفسیر بتلائے یا کسی فقی حکم کا اس کو اس کی تعلیم اس کو دے یہ ساری چیزیں اس حدیث کے ذمن میں آ جاتی ہیں لہذا کسی کو ضروری نہیں کہ وہ عالم بن جائے اور عالم بن کر ہی فائدہ پہنچائے عالم ہونے کے بغیر بھی وہ اگر ایک مسلمان کو کوئی بھلی بات سکھاتا ہے اس حدیث کی فضیلت میں وہ شامل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اس طرح کی حدیثیں اور اس طرح کی ترغیب دی تو صحابہ کی زندگی میں بھی یہ چیز شامل ہو گئی جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے تھے وہیں وہ اپنے اطراف جتنے لوگ غیر موجود ہوتے تھے چاہے گھروں میں ہو یا مجلسوں میں ہو ان کو بھی دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے اور اس کے مختلف طریقے تھے مختلف بنیادیں اس کی ہیں مختلف اصول اس کے ہیں آج اس درس میں ہم وہی باتیں دیکھیں گے کہ صحابہ کے تربیتی اصول کیا تھے یہ ایک ایسا بڑا موضوع ہے کہ مستقل پہ کئی باتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں لیکن بطور مثال کچھ باتیں ہم آج کے درس میں دیکھیں گے کہ صحابہ کا تربیتی نظام اور وہ کیا باتیں تھیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے اطراف اپنے گھر والے اپنے دوست احباب کی تربیت کیا کرتے تھے نمبر ایک تربیت کے اصولوں میں صحابہ کا پہلا اصول یہ تھا کہ وہ خود عمل کر کے لوگوں کو دین سکھاتے تھے اور واقعی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان کی عملی زندگی خود تعلیم کا بڑا ذریعہ ہے اس لیے کہ عمل سے جب آدمی دوسروں کو دین سکھاتا ہے تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے ایک آدمی بولے اور عمل نہ کرے اس کے بولنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے لیکن جب ایک انسان کی زندگی خود عمل اور دعوت بن جائے تو دوسروں کے دل میں اس کی بات کی اہمیت اور قوت بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پر مصعب ابی ابن ابن وقاص صحابی ہیں ان کے بیٹے مصعب کہتے ہیں کان ابی یطیل رسل فی بیتی میرے والد صاحب گھر میں لمبی نماز پڑھتے تھے لیکن جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو نماز بڑی مختصر اور ہلکی پڑھتے تھے یا تو یہ فرض اور نفل کے اعتبار سے ہیں یا پھر مجمع میں یا انفرادی اعتبار سے نوافل کا اہتمام کا جو تھا اس میں فرق تھا کہ لوگوں کے درمیان جب نماز پڑھتے تھے تو چھوٹی مختصر اور ہلکی نماز پڑھتے تھے لیکن جب گھر میں اکیلے نماز پڑھتے تھے چاہے تحجد ہو یا دوسری نمازیں ہوں نوافل ہوں تو لمبی نماز پڑھا کرتے تھے فقول تو یا ابتا لیما سا قیال انہوں نے کہا کہ اے میرے والد صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے کالا انا امتن یو اتادابینا جواب میں انہوں نے کیا کہا انتن یو اتادابینا کہا کہ ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہم لوگوں کے امام ہیں لوگ ہم کو دیکھ کر چلتے ہیں لوگ ہماری اقتداء کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں اس روایت کو امام عبد الرزاق نے اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں وہ اپنے عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں ایک امام ہے ایسی لمبی نماز پڑھائیں گے کہ لوگوں کو پریشانی ہو جائے نہیں بلکہ وہ ہلکی نماز پڑھاتے تھے اور اسی طرح سے ان کا ایک خاص معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی عملی زندگی کو نکھار کر اچھا رکھتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے صحابہ کو نمونہ اور اسوا بنا کر پیش کیا لہذا صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ لوگوں کے درمیان ہمارا مقام ہے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں ہم سے دین سیکھتے ہیں ہم سے مسائل پوچھتے ہیں ہماری بات مانتے ہیں کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس کو دیکھ کر وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ بھی دین ہے تو صحابہ اپنے عمل کا خاص خیال رکھتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی بات نہ جو غلط ہو اور لوگ اس کو لے کر دین سمجھ کے اس پہ عمل کرنے لگے تو پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ مربی کو معلم کو اپنی عملی زندگی کو صحیح رکھنا ضروری ہے اور عمل کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے ہم لوگوں کے امام ہیں اور لوگ ہمیں دیکھ کر چلتے ہیں لوگ ہماری ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو بیان کیا ہے اللہ نے فرمایا صلیحہ من من کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے وہ قال من مسلمین اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ایک انسان قول کے ذریعے سے دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے وہیں اس کی عملی زندگی بھی اس کے قول کے مطابق ہونا چاہیے انسان اگر قول کا دائع ہو لیکن عمل اپنے قول کے خلاف ہو تو لوگ اس کے عمل کو دیکھتے ہیں اور اس کی وقعت اس کی اس کا مقام نگاہ سے گر جاتا ہے اور جب کسی کا مقام نگاہ سے گرتا ہے تو پھر اس کی بات کا مقام بھی گر جاتا ہے لہذا دائ کی زندگی اس کے قول کے مطابق ہونا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو جو دعائیں سکھلائی ہیں ان میں سے اہل ایمان اور صالحین کی تعریف کرتے ہوئے عباد الرحمن کا حال اللہ نے بیان کیا تو فرمایا ودینہ یقورا لنا من ازواجینا وزریاتی قرآن اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرماؤ ہماری بیوی ہماری اولاد کو نیک بنا کہ انہیں دیکھ کر ہمیں دل کا سکون محسوس ہو ہمارے دل کو اطمینان نصیب ہو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں وجا مستقین امام اور ہمیں متقین کا امام بنا یہاں مقام پانے کی بات نہیں بلکہ یہاں پر تقویٰ کے اعلی مقام کو پانا ہے بطور وقت یہاں مانگا جا رہا ہے نہ کہ بطور عہدہ اللہ نے بتلایا کہ وجالم اے اللہ ہم کو متقین کے لیے بھی اسوار اور نمونہ بنا دے ہم کو اتنا اعلی تقوا فرما ہم کو اتنے اونچے درجے کا متقی بنا کہ ہم دوسروں سے بھی آگے ہو جائیں جو عام متقی ہیں ان سے بھی اعلیٰ درجے کی مستقی بن جائے ان کے لیے نمونہ بن جائے لہذا ایک مومن بندہ اس کے دل کے جذبات یہی ہونا چاہیے کہ وہ تقوع کے اعتبار سے دوسروں سے بھی زیادہ بہتر تقوے والا بنے عملی زندگی کے اعتبار سے دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے یہ پہلا اصول ہے جو صحابہ اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ اپنی عملی زندگی کو لوگوں کے لیے اچھا بنا کر پیش کرتے تھے تاکہ لوگ اسی کی ابتدا کریں یہ ریا نہیں ہے ریا کیا ہے ریا اور لوگوں کے لیے نمونہ بننا میں فرق ہے جیسے ایک انسان مثال کے طور پر کوئی نیک عمل کرے اور لوگ اس کو دیکھتے ہوں تو وہ لوگوں کے سامنے صحیح عمل کرے غلط عمل سے بچے تاکہ کہیں لوگ اس کے عمل سے بگڑے نہیں تاکہ لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر کوئی غلطی نہ کریں ایک انسان اگر لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے عمل کرتا ہے تو یہ ریا ہے ایک انسان جب کوئی نیکی کرے مثلا دو مثال اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے ایک انسان لوگوں کے سامنے صدقہ دے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور وہ بھی صدقہ دینے والے بنے مثلا ایک غریب اور مسکین آدمی بیٹھا ہوا ہے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے سماج میں مقام رکھنے والا آدمی اس کے پاس جائے اور اس کو کچھ کھلائے اس کو کچھ دے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہ جب یہ کر رہا ہے تو ہم کو بھی کرنا چاہیے اس کی نیت یہ ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ یہ بھی کریں لوگوں کو عمل پر لگانے کے لیے اگر وہ طرح کا کام دکھا کر کرتا ہے تو یہ ریاکاری نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی غریب کو کھلائیں اور یہ چاہیں کہ لوگ یہ سوچیں کہ کتنا نیک اور رحم دل انسان ہے کہ غریبوں کے کام آتا ہے لوگوں کے دل میں مقام بنانے کے لیے جب عمل کر رہا ہے تو یہ ریا ہے. لوگوں کو عمل پر ڈالنے کے لیے عمل کرنا دکھا کر یہ ریا نہیں ہے لیکن لوگوں کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا اور لوگوں کے دل میں اپنی تعریف کا شوق رکھنا یہ ریا کاری ہے تو صحابہ یہ نہیں چاہتے تھے بلکہ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ بھی عمل کرنے والے بنیں دوسری چیز کیا ہے نمبر دو صحابہ کی زندگی میں تربیت کے وسائل میں سے ایک بہت بڑا وسیلہ مساجد کا دینی تعلیم کے لیے استعمال کرنا ہے اور مسجدوں میں قدیمت البصرہ میں بصرہ پہنچا فدخلت المسجد مسجد میں داخل ہوا فإذا أنا الرأس تو مسجد میں میری مجھے ایک بزرگ شخصیت دکھائی دی جن کے سر کے بال اور داڑھی بالکل سفید تھی مسجد میں بسرا پہنچا تو دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سفید داڑھی اور بال بالکل سفید ہو چکے ہیں بزرگ عمر دراز ہو چکے ہیں مستندن دن علا مسجد کے پلر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں حَوْلَهُ اور ان کے آس پاس لوگوں کا ایک حلقہ لگا ہوا ہے ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے ایک دائرہ بنا کر لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو حدیث بیان کر رہے ہیں قلت تمن حضا میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ صاحب کون ہیں قالو عمران ابن الحسین یہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نئے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اس کو امام طورانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی زندگی میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ مساجد کو دینی تعلیم کا مرکز بنایا کرتے تھے اس لیے کہ مساجد کا فائدہ یہ ہے کہ مساجد میں لوگوں کی تکرار آنے کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے لوگ بار بار جس جگہ آتے ہیں وہ مسجد ہے اور مساجد کا ماحول لوگوں کے لیے خود ایک واضح و نصیحت ہوتا ہے ایک آدمی جب مسجد میں آتا ہے تو دنیا کی فکر اس کے پیچھے رہ جاتی ہے اور اللہ کا ڈر آکرت کی فکر اعمال کا یعنی اس کو استحبار کے اس مجھ کو اعمال کرنے ہیں اور اس طرح سے خیر کا جذبہ دل میں اپنے آپ آ جاتا ہے اور مسجد کا سکون اس کے دل کے حیضان کو کم کر دیتا ہے مسجد کا سکون خود اس کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے لہذا آدھی زمین ہموار ہو چکی ہوتی ہے اب بس اس کو بیج بونے کی ضرورت ہوتی لہذا مسجد کا صحیح استعمال کرنا یہ دائی کی عقل مندی ہے لہذا مساجد میں دینی دروس کے حلقے لگنا یہ لوگوں کی اصلاح کا اور دینی تربیت کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اور صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے اس ذریعے کو استعمال کرتے تھے مثال کے طور پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علی جمع من المسجد فل مسجد حضرت معاوی رضی اللہ عنہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے حلقہ کا مطلب دائرہ ہوتا ہے ما لوگوں سے پوچھا حضرت معاویہ نے کی یہ کیوں بیٹھے ہو تم لوگ کالو جلس ناندر لوگوں نے کہا کہ ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں پوچھا کیا اللہ کی قسم تم واقعی اسی لیے بیٹھے ہو؟ قالو اللہ ما اللہ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم بھائی ہم کو یہی چیز یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی یاد اما انی لم اختم استح... تو کہ میں... میں نے تم کو اس لیے قسم نہیں دلوائی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں کہ بغیر قسم کے تم سچ نہیں بولو گے وما كان منزلہ تھی من رسول اقل صلی اللہ مني اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننے میں کم ناکام رکھتا ہو ایسا بھی نہیں ہے تم بھی تو قدرت حدیثوں کے جاننے والے ہو لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجۂ حل قطم اصابی ہیں لیکن میں ایک حدیث تم کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک حلقے پر پہنچے فقال فالماسم اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم کیوں یہاں بیٹھے ہو کالو جلسنا قر اللہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں وہ على حدان علیہ اسلام اور ہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی نعمت دی اسلام جیسا دین ہم کو دیا ومن نبی علینا اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اللہ نے جو اسلام ہم کو دیا ہے ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے اب بس یہی باتیں ہم کر رہے ہیں اللہ ما اجلسکم اللہ آپ نے کہا کیا واقعی اللہ کی قسم تم اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہو کوئی اور وجہ نہیں ما اجلسنا الا اللہ داک. صاحبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم اس کے سوا اور کوئی غرض بیٹھنے کی نہیں ہے جو تم کو قسم سے پوچھا اس میں مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تم پر جھوٹ کی تہمت لگاتا ہوں مجھے تم پر اعتماد نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن لیکن بات یہ ہے کہ خود جبری میرے پاس آئے اخبار اور مجھے یہ خبر دی بیکم المدا کہ اللہ تعالی تمہاری بنیاد پر تمہارے اس جمع ہونے کی بنیاد پر فرشتوں پر فخر کر ہے کہ میرے بندے دیکھو میری یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہاری یہ مجلس اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس مجلس کا تذکرہ بطور فخر کر رہا ہے تو اتنی بڑی بات ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فخر کر رہا ہے تو میں نے اسی لیے تم کو تاکید کے ساتھ قسم دے کے پوچھا کہ واقعی وجہ کیا ہے تم بیٹھے کیوں یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسم دے کے پوچھا حضرت معاویہ نے بھی صحابہ کو اسی انداز میں وہی سوال قسم دے کر پوچھا ایک تو اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صاحبہ کیسے کیا کرتے تھے دوسرے یہ کہ اس مجلس کی اہمیت کتنی بڑی ہے اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے مجالس میں اور بیٹھ کے تذکرے کرتے تھے تو ان تذکروں کا موضوع کیا ہوتا تھا اسلام کی عظمت اللہ تعالیٰ کا احسان اور دین کی باتیں دین کی قدر و قیمت ان مجالس میں ہوا کرتی تھی تو ایسی مجالس صاحبہ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے منعقد کیا کرتے تھے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کا دوسرا اصول تربیت کا اور دوسرا وسیلہ ذریعہ تربیت کا وہ دینی مجالس تھیں جو آپس میں بیٹھتے تھے اور بات چیت کیا کرتے تھے لیکن ان کی ان گفتگو میں اس گفتگو میں اس بات چیت میں موضوع یہ نہیں ہوتا تھا کہ تو نے کتنا کمایا اور میں نے کتنا کمایا اس میں لوگوں کی غیبتیں دنیا کی عزم اور اسی طرح سے موج مستی کی باتوں سے زیادہ اس کے اندر اصل بات جو ہوتی تھی وہ آخر کی فکر اسلام کی عظمت اللہ رب العالمین کے احسانات یہ چیز ہماری مجلسوں میں ہونے چاہیے تو یہ دوسری بات ہم نے آج اس سلسلے میں سیکھی نمبر تین صحابہ کا, تربیت کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ تربیت کو وہ گھروں سے شروع کیا کرتے تھے کہ تربیت کی واقعی ایک بہت اہم جگہ گھر ہے اور یہ مرد اور عورت دونوں کے اعتبار سے تھا کہ گھروں کے ماحول کو دینی بنایا جائے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات مسلمانوں کی مائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو تاکیب کرتے ہوئے یہی بات کہی اللہ نے فرمایا ود کورناتی کن یہ سورہ الحض کی آیت ہے اور یاد کرو اور دھیان دو اور یاد رکھو ود کورن ماں بو تک جو تمہارے گھروں میں پڑی جاتی ہیں مین آیا تی وکما اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ازواج مطالعہ سے کہا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی جو باتیں تم کو بتاتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھو اسے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے اور اپنی ازواج کو حکمت کی باتیں سمجھاتے تھے لہذا اس زمانے میں یہ ماحول گھروں کا ہوا کرتا تھا کہ گھر کی خواتین کو بھی دین کی باتیں سمجھائی جاتی تھیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو سکھایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تاکید کی اللہ نے فرمایا اللہ قو و نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اللہ نے جہاں اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا وہاں گھر والوں کا بھی حکم دیا اس آیت کی تفصیل میں علی اب نے طالب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کو انپو سکم و اہلی کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی باتوں کی تعلیم دو خیر سکھاؤ بھلی باتیں سکھاؤ اچھائی کی تعلیم کو تو یہ بھی ایک اہم اصول صحابہ کا تھا کہ گھر والوں کو گھر کے اندر دین کی باتیں سکھائی جائیں اور گھر کا ذمہ دار اس کا اہتمام کرے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اور حضرت علی گھر کے ذمہ دار سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو دین کی باتیں سکھاؤ لہذا گھر میں کوئی ایک ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں ایک حدیث صحیح آپ ایک کتاب آپ نے اٹھائی کہا جاؤ ادھر بچوں کو بلا لیا بیوی بی کو بلایا پانچ منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ آپ نے حدیث کی کتاب کھولی ریاض الفالح یا کوئی اور کتاب آپ نے کھولی اور کہا کہ آج ایک حدیث ہم پڑھیں گے ایک حدیث آپ نے پڑھی نیچے تشریف کی پڑھی کہا کہ بس جاؤ اپنے کام میں لگ جاؤ روزانہ اگر یہ ہو ایک قطرہ بھی اگر بار بار ٹپکتا رہے زمین میں پتھر میں چھد ہو جاتا ہے یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے تربیت کی جس کا اہتمام اگر انسان کرے تو بہت بڑے فائدے ہو سکتے ہیں لیکن حیات اور تکبر انسان کے معنی ہو جاتا ہے بعض اوقات بے عملی بھی اس کا سبب بن جاتی ہے کہ میں عمل نہیں کرتا گھر والوں کو کیا بولوں ان کے سامنے میری بے عملی سامنے ہے تو میں کیسے ان کو تنبیہ کروں لہذا آدمی کو چاہیے کہ گھر والوں کو جہنم سے اگر واقعی بچانا ہے تو اس کا بے اہتمام کرے صحابہ اس کو کرتے تھے نمبر چار تربیت کے اصولوں میں سے جس کا صحابہ اہتمام کرتے تھے وہ یہ کہ گھر والوں پر یا ماتحتوں پر اگر ضرورت ہو تو تعلیم کے سلسلے میں سختی بھی کی جائے مثال کے طور پر اکرمہ جو تابعین میں سے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں آزاد کردہ غلام ہیں کہتے ہیں کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یدعو فی رجلی القبل ویعلمنی القرآن والسنن امام الدارمی نے اس کو روایت کیا اور اس کی سنن صحیح ہے کہتے ہیں کہ میرے استاد عبداللہ اعظم عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی یہ میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے اور مجھ کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے تھے غلام ہیں تو ان کی کیا کرتے تھے ان کے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے باندھ دیتے تھے ان کو اور باندھ کر کیا کرتے تھے پٹائی نہیں کرتے تھے بلکہ باندھ کر ان کو کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ قرآن مجھ کو قرآن اور سنتوں کی تعلیم دیتے تھے اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بلکہ تین باتیں یہاں پر آپ اس سے اپل کر سکتے ہیں نمبر ایک صحابہ اپنے غلاموں کو بھی دین سکھاتے تھے صحابہ اپنے غلاموں کو بھی دین سکھاتے تھے اس لیے کہ دین ہر انسان کی ضرورت ہے چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو امیر ہو یا غریب ہو ہر آدمی کے لیے دین ضروری ہے لہذا صحابہ کے یہاں پر اپنے غلاموں کو بھی دین سکھانے کا معمول تھا دوسری چیز یہ کہ اگر تعلیم کے لیے اگر کوئی نہیں مانتا ہے اور بھاگ جاتا ہے مثلا اکتا ہے تو ایسے وقت میں اگر واقعی ضروری علم اس کو دینا ہے جیسے اولاد مثلا شرارت کرتے ہیں نہیں سنتے ہیں بھاگ جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے ان کو زبردستی کر کے بھی دین سکھایا جا سکتا ہے اور تیسری چیز جو بہت ہی اہم ہے جس میں جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اپنے زمانے میں کیا سکھاتے تھے جو وہ سکھاتے تھے آج ان کو وہی سکھانا چاہیے علم کی اصل ان کے نزدیک کیا تھی وہ کیا لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ وہ یو المنی القرآن و صحابی مجھ کو قرآن سکھاتے تھے اور سنت سکھاتے تھے تو قرآن و سنت یہ اصل ہے یہی ہر دور میں انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے ایک غلام کو قرآن اور سنت سکھایا جا سکتا ہے تو آج اس دور میں جس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں آج کیوں نہیں سکھایا جا سکتا ہے تو قرآن اور سنت کی تعلیم وہ دوسروں کو دیا کرتے تھے آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے سختی کرنے کی ہم کو بھی تعلیم دی ہے آپ نے فرمایا مرولا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں وہ غریب ہوم علیحا وہ لیکن جب دس سال کے ہو کر بھی وہ نماز میں کوتاحی کریں تو اس پر ان کو ان کو سزا دو ان کو مارو ان کی پٹائی کرو اسلام میں یہ ہے آج جدید دور میں اتنی زیادہ آزادی ہو گئی کہ بچوں کو ہاتھ مت لگا اور ان کو بگڑنے دو اگر یہی اصول پولیس کو بھی کہا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے بچوں کے لیے بچوں کے لیے ماں باپ کی مار ایسی ہے جیسے پودے کے لیے پانی بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے صحیح ٹائم پہ ہونا چاہیے اور صحیح مقدار میں ہونا چاہیے پودے کے لیے پانی اگر آپ بالکل بھی نہیں دیں گے کیا ہوگا سڑ ختم ہو جائے گا سوکھ جائے گا بہت زیادہ دیں گے سڑ جائے گا اور برابر اگر وقت پر نہیں دیں گے تو نقصان ہوگا لہذا بچے کے لیے واقعی موقع اگر ہے تو اس کے لیے تھوڑی بہت اتنی بھی نہیں کہ ذوا خانے کا رخ کرنا پڑے لیکن ہلکی مار بچے کے لیے اسلام میں ہے یہ ماڈرن ایج میں جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں اپنی جگہ ان کا اپنا فلسفی ہے لیکن ہمارا اپنا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے ہمارا اپنا طریقہ کار یہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آزادی بچوں کو بہت زیادہ دینے کی وجہ سے مغرب آج بہت پریشان ہے ان کی بچوں کی, کی وجہ سے آزادی کی وجہ سے وہاں اتنا بگاڑ ہو چکا ہے کہ اس کی اصلاح کا کوئی راستہ ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے ہمارے یہاں پر صرف تعلیم اصل نہیں ہے یا بیعت بھی اصل ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں تعلیم بہت زیادہ ایجوکیشن آ گیا معلومات بہت آ گئی بہت معلوم ہو گیا لیکن اس معلومات کی زندگی میں تصویر بھی ضروری ہے اسلام نہ صرف معلومات کا دائی ہے بلکہ اس کی عملی تقبیر کا بھی دائ ہے لہذا زندگی میں لانے کے لیے بچے شرارتی ہوتے ہیں بہت ساری ضروری چیزیں نہیں مانتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے اسی لیے کہا کہ سات سال کا ہے وہاں سے شروع کرو اور سات سے دس تک تین سال آپ سمجھا رہے ہیں دس تک مارو مت ان کی پٹائی مت کرو شروعات بولنے سے کرو لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہ کریں اب پختہ ہو چکا ہے دس سال کا اب اس کے بعد اس کو سزا دی جا سکتی ہے تو تین سال تک ویٹ کرنا ہے آپ کو اس کے بعد ہی آپ اور کون بچہ ہے تین سال تک آپ بولتے رہے ہیں پھر بھی نہ مانے ایسا نہیں ہوگا لیکن ہم سستی کرتے ہیں ہم دس سال نہیں بارہ سال میں بولنا شروع کرتے ہیں اور پھر مارنا بھی اسی سال میں شروع کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس حدیث کو امام احمد ابوداود حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے صحابہ کے تربیتی ماحول میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ مختلف مواقع کو اور صحیح موقع کو استعمال کر کے وہاں پر ایسی بات اور ایسی گفتگو کرتے تھے جس سے ایمان تازہ ہو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تجدید ایمان کے مواقع ضائع نہ کرنا ہر ایک موقع ہوتا ہے اس وقت میں کوئی بات کہہ دی جائے تو دل میں اتر جاتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بیان کا موقع ہو بلکہ اٹھتے بیٹھتے راستے میں بازار میں کہیں بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر اس واقعے کو استعمال کر کے کوئی ایسی بات کہی جا سکتی جس سے ایمان تازہ ہو جائے جیسے کسی کی موت دیکھی اور اس وقت میں کوئی ایسی بات کر دی کہ جس سے سب کا ایمان تازہ ہو جائے کہ کوئی مثلا کوئی جوان چلا گیا اب وہ خبر آئی تو کہا کہ دیکھو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج بوڑھا بھی جاتا ہے اور جوان بھی جاتا ہے تو اس طرح سے موقع استعمال کر کے اس وقت میں دین کی کوئی بات کر لینا یہ صحابہ کا ایک اصول تھا مثال کے طور پر اسود ابن ہلال کہتے ہیں اجلس بنا فلنؤمن مینسن حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ ہوں اپنے کسی ساتھی کو یوں کہہ دیا کرتے تھے آؤ ذرا بیٹھو ہم اپنے ای... تھوڑی دیر کے لیے ایمان لیا ہے اجلس بنا ذرا بیٹھو میرے ساتھ فلنؤمن مینسا تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان, ایمان لاتے ہیں اور فیض لسانی فیض قرآن اللہ و یک تو وہ ساتھ بیٹھتے اور اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کی حمد کرتے اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المان میں روایت کیا اور یہ صحیحین کی شرط پر روایت ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ آپس میں بیٹھ کر اللہ کا تذکرہ کرنا ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ مانتے تھے اور یہی مجالس تھے یہ جو ہماری مجالس ہیں اس میں اصل مقصود علم نہیں ہے علم بھی ہے لیکن اصل مقصود ایمان ہے کہ ایک آدمی اس لیے کہ بعض اوقات باتیں وہی ہوتی جو ہم سن چکے ہیں لیکن سنی ہوئی بات کی تکرار اگر ایمان کی زیادتی کی طلب کے ساتھ ہو تو اس سے ایمان کو نفع ہوتا ہے علم کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایک ہی جانی ہوئی بات ہوتی ہے معلوم بات ہوتی ہے لیکن آدمی اس کو نئے جذبے کے ساتھ جب سنتا ہے طلب کے ساتھ سنتا ہے اللہ کے قرب اور آخرت کی فکر کے ساتھ سنتا ہے عمل کی نیت کے ساتھ سنتا ہے تو وہ وہی بات ہوتی ہے جو پہلے سنی ہوئی ہے لیکن اس مرتبہ کی طلب زیادہ تھی تو اس سے ایمان اور بڑھ جاتا ہے زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے لہذا طلب جیسی ہوتی ہے سنی ہوئی بات کیوں نہ ہو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو صحابہ اس کا خاص اہتمام کرتے آپ اس میں بیٹھو تھوڑا سا آپ دین کی بات کر لیں بیٹھو ذرا ہم اب اللہ کا ذکر کر اللہ کی بڑائی بیان کریں آخرت کی بات کچھ ہو جائے تو اس طرح سے بیٹھ کر وہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا ایک علاقے سے آپ گزرے اونچی جگہ کو کہتے ہیں وہاں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا اور لوگ آپ کے دائیں بائیں چل رہے تھے فمر بجد بجد ين تو آپ نے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور اس کا کان پکڑ کے اس کو اس طرح سے اٹھا کے صحابہ سے کہا تم میں سے کون ہے جس کو ایک درہم میں بکری مل جائے کون ہے جو ایک درہم میں اس بکری کو خریدے گا مردہ بکری ہے حب لنا بشی وما نسنع صحابہ نے کیا کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو یہ ملے کسی چیز کے بدلے میں اور ہم کریں گے کیا اس کا لے کر اس کو لے کے ہم کریں گے کیا کالا اتو نم آپ نے کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یوں ہی تم کو مل جائے یعنی مفت میں ٹھیک ہے بغیر درہم کے بغیر کچھ دیے بے دام بغیر کسی پیسے کے تم کو فری میں مل جائے کیا یہ تم کو چاہیے قال والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه لأنه أسف تعابنک اللہ کے قسم اللہ کے رسول اگر زندہ ہوتی تب بھی عیبدار تھی چھوٹے کان والی ہم کیا کریں گے اس زندہ تھی تب کون لیتا کو یہ تو مردہ ہے اب کون لے گا اس کو فقی فوہ میز اب مردہ ہے اب کون لے گا اس کو فقال فو اللہ دنیا اللہ منہد علیکم آپ نے کہا اللہ کی قسم دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس کی قیمت سے بھی زیادہ کمتر ہے جتنی یہ تمہارے نزدیک بے قیمت ہے اللہ کے نزدیک دنیا اتنی ہی بے قیمت ہے بلکہ زیادہ جتنی یہ تمہارے نزدیک بے قیمت ہے اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کیسا راستہ اختیار کیا سمجھانا کیا ہے دنیا اللہ کے نزدیک بے قیمت ہے لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے اس موقع کو استعمال کیا آپ جا رہے ہیں وہاں پر کچرے کے ڈھیر پر ایک بکری پڑی ہوئی ہے مردہ راستے میں پڑی ہوئی ہے اب آپ نے اس کو اٹھایا تھا کون خریدے گا اس کو ایک کے بدلے نہیں کوئی نہیں خریدے کون دے گا اس کا پیسہ مردار ہے وہ حلال بھی نہیں کیا کریں گے اس کو لے کے فری میں لے نہیں فری میں بھی کیا کریں گے کریں گے کیا اس کا لگا؟ یعنی یہ ہمار... آپ نے ان کے ذہن کو پرپیر کیا آپ نے ان کا ذہن بنایا کہ یہ بے قیمت ہے کتنی بے قیمت ہے؟ اتنی بے قیمت کے مفت میں مل جائے نہیں چاہیے ہم کو یہ عیب دار ہے نہیں چاہیے اب جب یہ ذہن بن گیا کہ ایک محسوس چیز سامنے جو ہے اس کی بے قیمتی کا احساس دل میں بھر گیا آپ نے کہا دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے اللہ کے نزدیک تو دکھانا یہ ہے سکھانا اسی کو کہتے ہیں تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول کہ محسوسات کے ذریعے سے معقولات کو سمجھایا جائے اس کو یاد رکھیے واقعی اور تمثیل کیا ہوتی ہے تمثیل یہی ہوتی ہے مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھانا اس میں ہوتا کیا ہے ایک محسوس چیز ہے جو سامنے ہے وزبل ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے اس سے اعلی ہائر ٹروتھ جس کو آپ کہتے ہیں تو ایک چھوٹی چیز جو سامنے ہے جو ہر عام آدمی سمجھ سکتا ہے اس کے ذریعے سے ایک اعلی حقیقت کو سمجھانا یہ تمثیل ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیوی بصیرت و حکمت کی بنیاد پر اس معاملے میں اعلیٰ آدردی کی صلاحیت رکھتے تھے آپ دیکھیں کتنی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں علما نے کتابیں لکھی ہیں اس بار اللہ کے نبی کتاب المطاب مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ،, یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس طریقے سے بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کرتے تھے یعنی موقع دیکھ کر اس کو استعمال کرنا اور اس محسوس کے ذریعے سے کسی حقیقت کا ادراک لوگوں کو کرانا ایک اونچی سچائی ان کے دل میں اس پر غور کرنے کا مزاج ان کا بنانا نمبر چھ تربیت کے اصولوں میں سے ایک تربیت ایک اصول یہ بھی ہے کہ طالب علم کو ترغیب دی جائے اس کی قدر کی جائے علم سر پہ ڈنڈا مار کے نہیں سکھایا جا سکتا علم سکھانے کے لیے رغبت ضروری ہے جب دل میں کسی چیز کی رغبت ہوتی ہے جب زمین پیاسی ہوتی ہے پانی ڈالیں اس کو پی لیتی ہے لیکن اگر اندر طلب نہ ہو اندر رغبت اور قدر نہ ہو تو پھر علم اوپر سے ایسے بہہ کے نکل جاتا ہے جیسے چٹان پر سے پانی نکل جاتا ہے لہذا ایک اصول تربیت کا صحابہ کا یہ بھی تھا کہ وہ دوسروں کو طالب علم کو خاص طور سے ترغیب دیا کرتے تھے اور اس کی قدر کیا کرتے تھے مثال کے طور پر قیس ابن کثیر کہتے ہیں قدیم من المدین وہ اب دمشک ابو دردا رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ سے ایک آدمی سفر کر کے آیا اور ابو دردا دمشق میں تھے تو قالمہ قیاقی آدمی دین کی بات پوچھنے کے لیے کچھ کام کے لیے آیا ملنے کے لیے آیا کس سے ابو دردا سے کہاں سے آیا مدینہ سے یہ دمشق میں ہے دمشق تک آیا ہے کہا اے میرے بھائی کیا وجہ ہے کیا چیز تم کو مستق لائی مقدم کون سی چیز ہے جو تم کو مستق لائی فقال حدیث بلغنی انک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک حدیث پہنچی ہے اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بیان کرتے ہو تو میں نے کسی اور سے سنی تو میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ آپ سے سن میری سند میں کوئی نہ ہو سوائے آپ کی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس حدیث کو سنو ایک حدیث مجھ کو پہنچی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بیان کرتے ہو جاجتی کا کوئی اور کام نہیں یعنی یہاں پہ آئے میں کچھ ضرورت سے نہیں آئے تم کوئی خریداری کچھ تجارت کچھ اما جاجتی کوئی اور کام نہیں اعلی اللہ اس کا اور کوئی کام نہیں اسی چیز کے لیے آیا اما تجارت کے لیے بھی نہیں آئے کیا پوچھ رہے ہیں تجارت کے لیے اس شخص نے کہا میں صرف اس حدیث کی طلب میں آیا اور کوچ نہیں چاہیے مجھ کو کوئی اور غرض میری نہیں ہے کالا فا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ سنو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذرا سنو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور فرماتے, فرماتے تھے کہ جو کوئی شخص علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے اللہ تعالی اس کے اس چلنے کی بدولت اس کے لیے جنت کی طرف راستہ ہموار کر دیتا ہے اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ ان أَجْنِحَتَهَا رِضًا لطب الْعِلْمِ اور فرشتے تکریم میں اس سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پروں کو اپنے بازو کو جھکا دیتے ہیں وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات و من في الارض حتى الحيتان في الماء اور عالم عالم کے لیے تو آسمانوں میں جو ہیں اور زمین میں جو کوئی ہیں اور یہاں تک کہ پانی میں پائی جانے والی مچھلیاں بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہیں و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب اور عالم کی فضیلت آبد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت آسمان میں سارے ستاروں پر ہے دیکھنے کے اعتبار سے چاند کی روشنی آپ دیکھیں اس کی روشنی کے مقابلے میں سارے ستارے جل ملاتے ہیں لیکن چاند کی روشنی کیسی ہوتی ہے سٹیبل ستارے سٹیبل نہیں ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے بالکل باریک دھندلے دکھائی دیتے لیکن عالم پختہ ہوتا ہے وہ ایک دم روشن ایک دم آسمان میں دکھائی دیتا ہے جیسے چاند فضمرا رسط المبیا اور علماء ہی ہیں جو امبیا کے وارث ہیں ان المبیا ان رسول علم اور امبیا اپنے پیچھے وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے بلکہ وہ تو علم چھوڑتے ہیں فمن ادب ہی اقدب حافظ تو جس نے یہ علم لے لیا اس نے بہت قیمتی چیز لینی ہے پوری لمبی حدیث کو بیان کی ہے تو حدیث بھی بیان کی تو کون سی بیان کی جس سے طالب علم عالم اور طلب علم کی فضیلت معلوم تینوں چیزیں ہیں طالب علم اور اسی طرح سے طلب علم اور عالم کی فضیلت اس کے سامنے آئے تو یہ امام احمد ابودا نصیب نے ماجا اور ابن حبا نے حدیث کو نقل کیا اور یہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ ایک آدمی اتنے دور سے حدیث پوچھنے کے لیے آیا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کیوں کیسے کیا اور پھر جب دیکھا کہ واقعی حدیث کی طلب میں آیا ہے تو پھر اس کے سامنے ایسی حدیث بیان کی جو خود اس کے دل کو خوش کرنے والی ہے کہ علم کی طلب میں آنے والا اس کے لیے کیا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا جاتا ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر زیادہ ہے عابد اللہ کی عبادت کرنے والا عالم بھی عابد ہوتا ہے لیکن جو نفل یعنی فرض علم کے بعد فرض عمل کے بعد نفل عبادت میں لگ جائے اور یہ نفل علم میں لگ جائے تو اس کی فضیلت اس پر زیادہ ہے اس لیے کہ عبادت کا فائدہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے اور علم کا فائدہ سب کے لیے ہوتا ہے تو اس اعتبار سے علم کی فضیلت زیادہ ہے تو یہ ایک بات ہم نے دیکھی اسی طرح سے تربیت کے اصولوں میں صحابہ کے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ صالحین کی مدد کیا کرتے تھے ایک نیک انسان اور یہ خود اللہ کا طریقہ ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جب لوگوں کے درمیان میں علماء فضلاء اللہ عباد صالحین متقین کی تعریف کی جاتی ہے تو لوگوں میں ان لوگوں کا مقام دل میں بنتا ہے اور ان جیسا بننے کی طلب پیدا ہوتی ہے یہ بھی ایک اصول ہے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعریف کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جا ان ابراہیم علیہ السلام کی نو علیہ السلام کی ود قرآر اللہ نے ہمارا بندہ دو اس کا تذکرہ کرو ود قرفی مریم اس طرح سے آپ دیکھیں گے اے, یعنی نبیوں کی صالحین کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعریف کیا کرتے تھے کئی حدیثیں ہیں اس میں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صالحین کی مد اور ان کی تعریف بیان کرنا یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ جس انسان کے لیے کوئی اسوا نہ ہو وہ ایمان برباد ہو جاتا ہے لیکن جب سماج میں صالحی موجود ہوں تو ان کا ایک دباغ ہوتا ہے اور ان کے نیک ہونے کی وجہ سے آدمی ان کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر زید ابن اصلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عمر ابن قطاب قال لی اصحابہ سمننا عمر ابن قطاب رضی اللہ عنہ نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے لوگوں سے کہا تمنا کرو کس کی کیا تمنا ہے ذرا بتاؤ فکال ادن ا تمنا دل بئی دراہم فن فیح فی سبھی لاہ ایک آدمی نے بڑھ کے کہا کہ میری تمنا یہ ہے یہ جو گھر جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ پورا گھر بھر کے درہم ہو ڈالر درہم ہو اور وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں میری تمنا ہے ان کی تمنا بھی دیکھیے کیسی ہوتی تھی آج کسی کو پوچھیں میرے پاس کیا ہونا چاہیے فراری ہونا چاہیے میرے پاس فائیو بی ایچ کے ہونا چاہیے تو اس طرح کی تمنا ان کی تمنا کیا تھی کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ پورا گھر گھر کے درہم ہو اور میں اللہ کے رام اس کو خرچ کروں کالا تمنا تمنا کا اور تمنا کرو دوسری کچھ اور تمنا کرو کالا فر تمنا کو مل اہار فنفی سبھی للہ دوسرے نے کہا میری تمنا میری تمنا یہ ہے یہ پورا گھر بھر کے سونا اور وہ سونا میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں قال کالا تمنا نے کہا اور تمنا کا کالا ملء مل و حاغل او نہ انفی اہو فی سبھی تیسرے نے کہا میری تمنا یہ ہے یہ جو گھر پورا ہے جواہرات سے ہیرے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں جواہرات سے یہ گھر بھرا ہوا ہو سارا کا سارا میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اللہ کے لیے دے دوں میری تمنا ہے قال عمر حضرت حسمن نے کہا لیکن میری سمجھا یہ ہے یہ جو گھر ہے یہ گھر بھر کے ایسے لوگ ہوں جو جن میں سے کوئی ابو عبیدہ اعظم جراح کی طرح ہو کوئی معاذ ابن جبل کی طرح ہو اور حدیف بھی امان کی طرح ہو اور ان لوگوں کو میں اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں میری سمنیا یہ ہے کہ ایسے لوگ میرے پاس ہوں تو یہاں پر حضرت حسمن نے کیا کیا لوگوں کو بتایا سونا درہم ہیرے موتی جواہرات ان سے بڑھ کر ایک قیمتی انسان ہوتا ہے جو کسی کے ماتحتی میں خیر کے کام میں استعمال ہو یہ لوگ اچھے لوگ تھے ان کی طرح میرے کو آدمی چاہیے ہماری زبان میں ہم کہیں گے کیا ہوگا ان کی طرح مجھے افراد چاہیے ایسے افراد مجھ کو چاہیے کہ گھر بھر کے لوگ ایسے ہوں تو ان کو آئیڈیل بنا کے پیش کرنا اب ان کے صالحین کی تعریف کرنا اور لوگوں کو بتانا مجھ کو ایسے لوگ چاہیے تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ قیمتی انسان ساری نعمتوں سے اور سارے جواہرات اور ہیرے موتی سونا چاندی اور برہم اور دینار سے بڑھ کے ہوتا ہے مال نہیں بلکہ افراد یہ قیمتی ہوتی ہے اسی لیے مجھ علیہ سلام نے کیا کہا اللہ مجھ کو ایک ساتھی دے دے میرا بھائی دے جس پہ کانفیڈینس ہے نا یہ پکا ہے وجا ہارو اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ میرے لیے ایک سپورٹر بنا میرا ایک مددگار بنا میرے گھر والوں میں سے ہارون کو بنا دے میرا بھائی تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اچھا شخص اچھے مددگار لوگ یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے صالحین کی معذ بن جبل اور حدیف بن الیمان اور ابو عبیدہ بن الجراف کی بہت قیمتی افراد ان کی مستقل یعنی حدیثیں ان کی تعریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو انہوں نے حضرت عمر نے کہا کہ ایسے لوگ مجھ کو چاہیے گھر بھر کے مجھ کو ایسے لوگ چاہیے اور میں انہیں اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں اللہ کی تیاس میں ان کو جیسا چاہوں استعمال کروں ایسے افراد کہاں ہیں تو اس طرح کا جو ہے نیک لوگوں کی تعریف کرنا یہ بھی اسی لیے آج جتنے علماء دنیا بھر میں یہ کہ مجی سے بیٹھے آج کیا ہو رہا ہے حیا آدمی بیٹھتا ہے یہ عالم کی غیبت وہ عالم کی غیبت وہ اس کی غیبت آج یہ چلتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے شیخ البانی ہیں شیخ فوزان ہیں شیخ بن باز ہیں شیخ محمد بن صالبنقیمین ہیں شیخ ربی نے ہیں ایسے بڑے بڑے علماء ہیں کچھ حیات ہیں کچھ کا انتقال ہو گیا اسلاق کے بعد صحابہ طابین یہ جو اسلاف ہمارے گزر چکے ہیں ان کے بعد ہمارے اپنے دور میں بھی صالح علماء گزر چکے ہیں بعد اچھے اچھے نیک لوگ جو عالم نے لیکن نیک لوگ گزر چکے ہیں اور ہیں آج ایک آدمی دو کے سامنے ان کی فلاں صاحب بہت اچھے ہیں بہت نیک انسان آدمی جب تاریخ کسی کی سنتا ہے تو اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے لوگوں نے بچوں پر ایکسپریمنٹ کی ہے انہوں نے کہا بچوں کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے اب مثال کے طور پر کلاس روم ہے اس کے اندر ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اس کو ٹیچر نے بولا پیٹائی کیا اور اس کو کہا کھڑا ہو. کان پکڑ کے کھڑا ہو جائے اب ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ کیا کرتا بچہ اور زیادہ ایکٹنگ کر کے زبان باہر نکال کے بچوں کو وہ اپنی کمی کو چھپاتا ہے اور شرارت میں اور بڑھ جاتا ہے اور دوسرے انجوائے کرتے ہیں اس کو اٹینشن مل گئی جو چاہیے تھا اس کو وہ مل گیا اس کو لیکن اس کے بالمقابل انہوں نے ٹرائی کیا کیا ٹھیک ہے ایک بچے کو دے کا شرارت کر رہا ہے دوسرے بچے کا یہ بچہ بڑا پیارا ہے یہ بچہ ایسا کبھی کام نہیں کرتا یہ بچہ ہمیشہ بات سنتا ہے اس کو منع کر دی کسی کام سے تو رک جاتا ہے کوئی کام تو برابر کرتا ہے الٹا نہیں کرتا ہے تو دیکھتا کہ مجھ کو اٹینشن نہیں مل رہی کس کو مل رہی ہے اس کو مل رہی ہے وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے تو جب لوگوں کے سامنے مارل ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں لہذا سماج میں جتنے اہل خیر ہوتے ہیں طلبہ یا دائی کی یہ ایک حکمت ہوتی ہے کہ وہ نیک اپراد کی علماء کی سالگین کی تاریخ لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ سماج اچھے لوگوں سے ختم ہو چکا ہے تو سب بگڑے ہوئے تو میں بھی بگڑ جاؤں نہیں بلکہ اس کو اچھے لگے کہ اب بھی سماج میں اچھے لوگ باقی ہیں اور اپنے آپ کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کریں یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے اس کو تاریخ اوسط میں تاریخ اوسط میں یہ روایت موجود ہے اسی طرح سے صحابہ کے تعلیمی اور تربیتی اصولوں میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے دین کی باتیں آسان کر کے پیش کی جائیں زبان کے اعتبار سے اور مواد کے اعتبار سے انداز کے اعتبار سے مثال کے طور پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیم لوگوں کے سامنے جب تم باتیں کرو تو ایسی باتیں کرو جو وہ سمجھ سکے ہیں. جو ان کی سمجھ میں آ سکیں جو ان کی عقل میں آ سکیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے یعنی انسان کی عادت کیا ہے جب کوئی بات اس, کے اس کی عقل سے اوپر ہوتی ہے تو اس کا انکار کرتا ہے جب اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے آدمی کیا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو جب اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے انکار کر دیتا ہے تو لوگوں سے جب ہم باتیں بیان کریں تو ان کے سامنے ان کی عقل کا ان کا مستویٰ جو بھی ہے لیول جو اس کا ہے انٹیلیجنس کا اس کو دیکھ کر بات کریں ایسی بات ان کے سامنے نہ بیان کریں جو ہزم نہ کر پائیں اگر وہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا نتیجہ وہ انکار کر دیں گے وہ اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کرنے والے بن جائیں گے اس کو امام البخاری نے رواد کیا ہے اسی طرح سے عبداللہ بھی مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مَا أَنتَ بِمحَدِّثٍ قَوْمًا حَدیثًا لا تَبْلُغُهُ اللہ کام فتنا امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو روایت کیا ہے عبدال مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو گے جو ان کی عقل میں نہیں آتی ہے جن تک ان کی عقل نہیں پہنچ سکتی ہے جب تم ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کرو گے تو ضرور ان میں سے بعض کو فتنے میں ڈال دوں گی کنفیوز ہو جائیں گے دین کے بارے میں اس لیے بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے ایسی باتیں لوگوں میں چمتکاری کچھ بھی بیان کریں گے عجائبات لوگوں میں بیان کریں گے تفردات شزوزاد بیان کریں گے جو لوگوں کی عقل میں نہیں آتے ہیں جس سے لوگ گھبرا جائیں اس سے کیا ہوگا وہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے کبھی عقیدے کا فتنہ ہوگا کبھی عمل کے اعتبار سے تقوا کے اعتبار سے فتنے میں پڑیں گے لہذا لوگوں کے مستوا کو دیکھ کر جس کو وہ سمجھ پائیں ہضم کر پائیں وہی باتیں ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو مساث کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور لوگوں کو دعوت دو ادرس لوگوں کو رغبت دلاؤ انہیں نفرت مت دلاؤ دین سے رغبت دلاؤ نفرت مت دلاؤ اور ان کے لیے آسان کرو ان کے لیے مشکل نہ بناؤ دین جب سکھاؤ گے آسان کر کے بعد اس کو سکھاؤ ان کے لیے کنفیوز کرنے والے مشکل طریقے سے ان کو مت سکھاؤ اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی اسی طرح سے ایک اصول اس میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آز و نصیحت کی کثرت سے پریشان نہ کیا جائے بعض لوگ جیسے میں نے کہا کہ صحیح موقع استعمال کرنا چاہیے لیکن ہر بات پر ان کو آکرت یاد دلائی جائے وہ تجارت کی بات کر رہے ہیں آپس میں ان کو دنیا سے بہتر آکرت ہے وہ نکاح کی بات کر رہے ارے اس سے بہتر تو ہو ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی پیچھا پکڑ لے گا کہ دنیا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یا ہر بات پر ان کو بعض نصیحت بعض نصیحت آکرت دین عبادت نماز روزہ آدمی پاگل ہو. دنیا بھی تو ہے بھائی دنیا بھی تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کہ تم دنیا کی باتوں کو زیادہ جاننے والے ہو تو تفریح ہے اب اگر ایک آدمی ہر وقت آخرت کی بات لوگوں میں کرنے لگے ڈر ڈر اللہ کا خوف دلائے ان کو قیامت جانم جنت اس طرح سے کرنے لگے یہ بھی تربیت کے اصولوں کے خلاف ہے صاحب اس کا خاص لحاظ رکھتے تھے مثال کے طور پر عبداللہ عباس ربی اللہ عمتے ہیں حد ناسا کل جماعت مرتن لوگوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ نصیحت کرو ان کو کل جماعتی عربی میں جمعہ کا جو استعمال ہے بہت ساری مثال ابھی دے سکتا ہوں جمعہ کا جو استعمال ہوتا ہے ہفتے کے لیے ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار واضح نصیحت کرو اسی لیے عبداللہ اللہ مسود جمعرات کو کرتے تھے تو حد ناسا کل جماعتی مررت لوگوں کو جمعہ کو یا ہفتے میں ایک مرتبہ واضح یا نصیحت یا حدیث بیان کرو فبئی تا تمرتا اگر تم نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے کم سے کم دو مرتبہ ف ان اخترتا فلا اگر یہ بھی نہیں مانو گے زیادہ ہی تم کو کرنا ہے تین بار بس لوگوں کو واض و نصیحت کتنی مرتبہ کرو تین بار ولا تمنا شہاد القرآن اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تھکاؤ مت اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بات بات ہر چیز کو بھی بولے قرآن وَهُمْ فِي حَدیثٍ مِّن فَتَقُصْ عَلَيْهِمْ حَد... عَلَيْهِمْ تم میں سے کسی کو من اس حال میں نہ پاؤں تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ لوگ بیٹھے ہیں اور آپس میں یہاں وہاں کی بات چیت ہو رہی ہے اور تم ان کے پاس جاؤ اور پھر اپنے قصے شروع کر دو اور ان کی بات کاٹ کر ان کو تھکانا شروع کر دو ہے نا بعض اوقات کیا بات چل چل رہی اس ہم تجارت کے بارے میں بات کرے چھوڑو تجارت اصل آگر ہے شروع کر دی اب تھکانا معلوم ہے نو علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا علیہ السلام کی قومی ایسا کی اور پلانی اس طرح سے لوگوں کی بات چیت کاٹ کے اپنی بات اوپر سوپنا شروع کر دے اور ان کو پریشان کرنا شروع کر دے ایسا کسی کو منا پاؤ کن لیکن تم کو چاہیے کہ تم ایسی مجلس میں جب جاؤ لوگ اپنی بات میں لگے جاگی چپ چاپ بیٹھو خاموشی سے انتظار کرو فا امرو کا فیدا امرو کا جب تم سے لوگ کہیں ذرا کچھ نصیحت ہم کو کیجیے تو پھر ان کو نصیحت کرو جبکہ ان کے دل میں تمہاری نصیحت کے لیے ربت اور ادب موجود ہو تو یہ دیکھیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے حکیم لوگ تھے سمجھدار لوگ تھے وہ دیندار تھے لیکن دین سے لوگوں کو گھبرا نہیں دیتے تھے بلکہ یہ جانتے تھے کہ لوگ اپنی مجلسوں میں دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں انہیں تھوڑی اتنی چھوٹ بھی دینا چاہیے ان کو جا کے ہمیشہ آخر دین اور تقوی اور پرہیزگاری اور حلال حرام جنت جہنم اس سے لوگوں کو گھبرا نہیں دینا چاہیے یہ بھی تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے اسی طرح سے آخری بات میں کہوں گا انشاءاللہ اس میں کہ صحابہ غلطیوں کی اصلاح میں تاخیر نہیں کرتے تھے یہ بھی ایک تربیت کا اصول ہے کہ غلطی اگر کسی میں کوئی دکھائی دیتی ہے تو آدمی مناسب اگر وقت ہے اس کا ضروری ہے بتانا بتا دے فوراً اس کو بے وجہ اس کی تاخیر نہ کریں ہم بعض اوقات اصلاح کو اتنا ٹالتے ہیں کہ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو اس کی غلطی پر اس کی اصلاح کرے اور اپراد میں سماج میں بھی یہ برداشت ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی غلطی اگر بتائی جائے تو آدمی اس کو مانیں اس کو مانیں امر ابن میمون کہتے ہیں وجا اراج الشا ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا یہ کون سا وقت ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر مارا گیا اور جس میں تقریباً تیرہ زخم ان کے تھے اور جو بھی کھاتے پیتے تھے وہ باہر جو ہے زخم سے نکل جاتا تھا اور پڑے ہوئے تھے زمین پر لیٹے ہوئے تھے اس وقت میں ایک نوجوان ان کے پاس آیا وجا اراج الشاب نوجوان تو اکالا اب شیریا امیر المحمنی کہا اے امیر محمنی خوش ہو جائیے اللہ لک من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنیے خوش ہوئیے اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق آپ نے ادا کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور اللہ کی خوشخبری آپ کے لیے ہے صحابہ کے لیے تو آپ کے لیے بھی ہے وہ قد امین فی السلامی قد علم اور اسلام میں استقامت اور اسلام میں جو مقام آپ نے پایا اس مقام جو آپ خود بھی جانتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ خوش ہو جائیے فم ولید ہے فعدل تھا اور پھر آپ کو لوگوں کا سرپرست بنایا گیا آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے سب کے ساتھ عدل کیا اس پہ خوش ہو جائیے کہ آپ نے عدل کیا امام عادل قیامت کے دن عرش کے سال میں ہوگا تو آپ نے عدل کیا ثم میں اور پھر اس پر بڑھ کر یہ کہ آپ کو اب شہادت بھی نصیب ہو رہی ہے اس میں سے نکلنا تو مشکل دکھائی دیتا ہے تو اب شہادت بھی اس پر سے بڑھ کر مل رہی ہے تو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مسلمانوں کا عادل امام اور اس کے بعد شہادت خوش ہو جائے گی حتومن نے کیا کہا کال کا کفافن لا علی ولا دی. کہا کہ میں تو بس میری تمنا تو یہ ہے کہ میرے لیے معاملہ برابر سرابر کا ہو جائے نہ میرے خلاف معاملہ ہو قیامت کے دن نہ میرے حق میں ہو یعنی نہ میں بہت بڑا مقام پاؤں نہ میں جہنم میں جاؤں بس مجھ کو نیکی اور میری گناہ برابر ہو جائے بس ہو گئے میرے لیے میں چھوڑ جاؤں جہنم سے اتنا ہی میرے لیے کافی ہے میری نیک اور میرے گناہ برابر ہو جائے اتنا ہی میں چاہتا ہوں کا کفاک ہوں معاملہ میرے لیے کافی ہو جائے لَا عَلَي وَلَا لِي. میرے خلاف کچھ ہو نہ میرے حق میں کچھ ہو فلم نہ اب دورہ ادا ازارو یا مسل اب جب وہ نوجوان لوٹ کے جانے لگا تو پڑے پڑے حضرت مر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی اظہار یا اس کا تہبند جو پہنا ہوا تھا وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا لمبا کپڑا پہن کے آیا ہے اور اسلام میں صحیح نہیں ہے تم نے اس کو حال دیکھی کیا ہے کیسی حالت ہے زخمی زمین پر پڑے ہیں اور اتنی تکلیف کی حالت ہے کہ اب یا کب معلوم نہیں جان نکل جائے لیکن اس حال میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں پلم میں ادارہ ادا اظہار اب جب لوٹا تو اس کی اظہار زمین پر گھسٹ رہی تھی کالا ردو علي الغلام نے کہا وہ جو نوجوان آیا تھا نا اس کو واپس سے لوٹاؤ اس کو بلاؤ لوٹا تو کہا, يبن اخی ارفع ثوبك. کہا اے میرے بھتیجے اپنا اپنا کپڑا اوپر کرو اپنا کپڑا جو ہے تہبن اس کو اوپر کرو فن نہ ہو اب کال وہ اس لیے کہ یہ تیرے کپڑے کے لیے بھی پاکی کا ذریعہ ہے اور تیرے تقوا کے اعتبار سے بھی رب کے لیے بہتر چیز ہے ان قال کہ تیرا ایسا کرنا اپنے کپڑے کو اوپر کر لینا اظہار اٹھا لینا یہ تیرے کپڑے کے لیے پاکی کا ذریعہ بھی ہے اور اس کی بقا کا ذریعہ بھی ہے گھسٹ گس, کی خراب ہو جائے گا تو تیرا کپڑا بھی گا اور تیرے رب کے نزدیک بھی تقوا کی چیز ہے تو آپ دیکھیں اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کہ ایسے وقت میں بھی جب دیکھا کہ فلاں کا تہبند زمین پر گھسٹ رہا ہے تاکہ اس کو اونچا کرو کیوں اس لیے کہ ٹکنوں سے نیچے پائجامہ یا اسی طرح سے جبا یا تہبند وغیرہ اس کا ہونا اسلام میں جائز نہیں ہے اسی لیے کہا کہ اس کو اونچا کر لو یعنی صاحب آپ دیکھیں گے کہ ایسے وقت میں بھی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے تربیت کے اصولوں میں سے کہ ایک انسان کسی بھی حال میں ہو چاہے دنیا کی کسی پریشانی میں ہو خود مبتلا ہو آج ہم اپنی دنیا مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ امت جہنم میں جائے ہم کو کیا کرنا ہے ہم اپنی دنیا کی جہنم میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ ہماری جو دنیا کی مصیبتیں ہیں ہم کو اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں لیکن صحابہ کو اتنے خنجر سے زخمی ہو جانا اور آخری وقت میں زمین پر لیٹے رہنا ایسے وقت میں بھی امر بال معروف اور المنکر معنی نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ وہ ذمہ دار لوگ تھے اور ذمہ داری کا پورا کرنا ان کے لیے زندگی کے مقاصد میں سے بڑا مقصد تھا کن تم خیر اقرجت بل معروف لہٰذا تربیت کے اصولوں میں سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی ہے بر وقت اصلاح کی جائے بر وقت جب وقت ہے فوراً اصلاح کر دی جائے لیکن اس میں نرمی ہونا چاہیے کسی کی بےزتی اور دلازاری نہیں ہونا چاہیے کتنے اچھے انداز میں کہا کہا کہ اے اے نوجوان بیٹے یہ بن عقی اے میرے بھتیجے پیار سے کہا اپنے اظہار کو اوپر کر لو اپنے کپڑے کو اوپر کرو اس لیے کہ اس سے تمہارا کپڑا زیادہ چلے گا اور تمہارا رب بھی تم سے راضی ہوگا تو اللہ کے نزدیک یہ زیادہ تقویٰ کی چیز ہے ان ان اکرم ان اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ اکرام کے لائق وہ ہیں جو زیادہ تقوے والے ہیں تو یہ یہ چیزیں صحابہ کی زندگی میں ملتی ہیں اور بھی کئی باتیں اس میں ہیں انشاءاللہ کسی اور درس میں مزید باتیں سلسلے میں ہم دیکھیں گے اقوال علیہ و رکم